بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ برعریت کا جو کورس ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے کتاب سے ہم ہر باپ کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ پڑھ کے سنیں گے پھر اس کے بعد ان کی طرف سے جو دلائل یا اعتراضات وغیرہ اور ان کے جوابات پھر اپنے دلائل وغیرہ اور آخر میں محاکمہ یہ ہوگا ہر باپ کے بارے میں اس کا طریقہ ان شاء اللہ کوشش تو کریں گے کہ بہت لمبا نہ ہو لیکن ہو بھی سکتا یہ اختیار میں نہیں ہو رہی تمہیں تمہاری طلب پر موقوف ہے جتنی طلب ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اتنا ملتا جائے گا ٹھیک ہے تو تیار ہو فرقۂ بریز بھی فرق بھی کا پس منظر یہ بردویت کا جو موضوع شروع ہو رہا ہے اور جن عقائد کا بیان ہو رہا ہے اس سے پہلے ایک بات تنہید کے طور پر ذہن میں رکھنا وہ یہ کہ بیرزویت کی دو قسمیں ہیں ایک وہ برزوی ہیں جن کو اہل بدعت کہا جا سکتا ہے اہل سنت والجماعت جماعت کا وہ طبقہ جو بداوتی ہے اور دوسرے وہ برزوی جن کو رضا خانی کہا جا سکتا ہے جن کو کیا کہا جا سکتا ہے رضا خان یعنی مولوی احمد رضا خان کے نظری ہے کہ جو پابند ہیں تو وہ بریزوی اور یہاں پر جن کے بارے میں بحث ہوگی یہ بریضویوں کا یہی دوسرا طبقہ ہے پہلا نہیں پہلے طبقے سے کوئی خوشر کا کوئی اختلاف نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ قباعت اور سنت کا اختلاف ہوتا ہے یا افضل اور مفزل کا اختلاف ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں اور اس طرح ہمارے خود ہمارے اکابری دوبر میں سے کچھ حضرات کچھ کام ایسے کرتے ہیں کہ جو بظاہر سنت نہیں ہوتے لیکن وہ اپنے بڑوں سے وہ ایک کام چلتا آ رہا تو وہ اس کے انتخاب کر لیتے ہیں لیکن دوسرے حضرات نہیں بھی کرتے دوسرے حضرات نہیں, نہیں بھی کرتے اب مثال کے دوبارہ ہاجمدار ویسا مہاجر متی رہے مجھے وہ بارہ ربی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ودالت کا ذکر کرتے تھے اور انہی کے خلیفے مولانا رشید احمد گنگوئی ملا وہ نہیں کرتے تھے ان کے مجاز ہیں اور ان کے خلیفے ہیں اور وہ نہیں کرتے تھے تو یہ بات سمجھ میں آگے تو یہاں پر جو اختلافی مسائل ہیں یہ بریبیوں کے کون سے طبقے کے ساتھ ہیں اور دوسرے طبقے کے ساتھ اور اگر وہ میں نے جو ایک دفعہ غیرمقدیوں کے موضوع پر بات کہی تو وہ اگر تمہارے ذہنوں میں ہو کہ میں نے یہ کہا تھا کہ بریوں کے گمراہ ہونے کا گمراہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے بھی تقریب کو چھوڑا ہوا ہے اس کو چھوڑا ہوا تقریب کو چھوڑا ہوا ہے اس لیے کہ اگر یہ تقریر کو اپناتے تو حنفی مذہب کی کتابیں دیکھتے اور حنفی مذہب کی کتابوں میں اگر یہ چیزیں ملتی تو ان کو اپنا اور اگر نہ ملتی تو ان کو چھوڑ دیتے اور چونکہ ان میں سے کوئی چیز بھی وہاں پر موجود نہیں ہے انہوں نے اپنی طرف سے ان کو گھر دیا ہے اس وجہ سے گمراہ ہو گئے یہ تمجیری بار سمجھ میں آگے تو اب یہ کتاب کو کہ لیں صدی سے آخر تک برری صغیر میں سبھی اپنے آپ کو سنت والجماعت اہنفی کہلاتے تھے اور تصوف کے چاروں سلسلوں یہ یعنی نقادری چشتی نقشبندی سہروردی میں بیعت کراتے رہے اور سب مسائل میں امام ابو حنیفہ کے مقلد اور عقائد میں امام ابو الحسن اشاری اور امام ابو منصور ماتوریدی دی کو اپنا مقتد تسلیم کرتے رہے اور یہ سلسلہ تقریبا حاجی امدار اللہ مکی رحم اللہ تک چلتا رہا کسی نے بھی بر صغیر میں دیوبندی برضوی اختلاف تک کا اختلاف کا نام نہیں سنا تھا سارے مسلمانوں میں اسی نقطہ نظر سے اتفاق و اتحاد تھا اسی زمانے میں جب سیاسی طور سے مسلمان ہند نے ترکوں کا ساتھ دیا اور انگریز ترکوں کے خلاف تھے اور انگریز کی سیاست دی تھی کہ مسلمانوں کو لڑاؤ اور حکومت چلاؤ اس کام کے لیے انگریزوں نے احمد رضا خان بریزوی کو آمادہ کیا اور پھر ان سے دو اہم کام کروائے تھے نمبر ایک، مسلم ممالک ترکی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس وجہ سے پورے یورپ میں مسلمانوں کا رعب تھا اس اتحاد اور اتفاق کے اثر کو ختم کروانے کے لیے اعلی حضرت احمد رضا خان بریزوی نے بڑا کردار ادا کیا اور مستقل ایک کتاب ہے بنامی دوام اس موضوع پر لکھی کہ ترکوں کو خلافت کا کوئی حق نہیں دوام المعیس اس کتاب میں کیا ثابت کیا کہ ترکوں کو خلافت کا کوئی حق حاصل نہیں دوسرا اہم کام احمد رضا خان نے یہ کیا کہ صدیوں سے جو مسلمان متحد تھے ان میں مشرق کے اعتبار سے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور ایسا انتشار ہوا کہ ایک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے جب کہ غور کیا جائے دونوں فرقوں کا قرآن ایک رسول ایک خدا ایک بیت اللہ ایک مگر ان میں آپس میں ایسی کفر اور اسلام کی دیواریں قائم کر دی قائم کی گئیں کہ جو مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی گئیں احمد رضا خان کے ایک مستند قاری احمد نہیتی نے سرائے اعلی حضرت کے مقدمے میں تحریر کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سن انیس سو ستانوے ہجری میں مولانا شاہ احمد رضا خان نے قلم اٹھایا اور کتابیں لکھی فتح صادر کیے حرمین شریفین کے سفر پر مشاہر علماء حرمین شریفین سے علماء دیوبند کی تحریروں کے خلاف تستیقار حاصل کی جن کو خسام الحرمین کے نام سے کتابی صورت میں شائع کیا مولانا احمد رضا خان پچاس سال مسلسل اسی جد و جہود میں منہمک رہے یہاں تک کہ مستقل دو فکر قائم کر کے بریوی اور دیوبندی دونوں جماعتوں کے علماء اور عوام کے درمیان تخادف و تصادم کا یہ سلسلہ آج بھی مفید نہیں سرائے اعلی حضرت صفحہ نمبر آٹھ اور تقریبا اسی قسم کی بات دوسرے مصنف مولانا نعیم الدین مرادبادی تحریر کرتے ہیں یہ مولانا نعیم الدین مرادبادی جو ہے ان کو احمد رضا کے شاگردوں میں لکھا گیا قیدان کے موجودہ سے دیسے قابل مسلمان ہر حیثیر سے اعلی نظر آ دیتے ان میں دینداری بھی تھی غیرت اسلامی بھی دنیا میں ان کا وقار بھی تھا رعب اور حیات بھی, حیب بھی قوت و شوکت بھی کفار ان کے خوف سے کامتے تھے بہرحال حال انگریزوں کی سیاست کامیاب ہوئی کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دی مسلمانوں میں اس فرقہ کے ذریعے سے ایسی پھوٹ ڈالی گئی کہ ایک طرف مسلمانوں کے اندر سے دینداری رعب و وقار غیرت و شوکت جو قوم کا سرمایہ حیات ان میں وہ ختم ہوا اور دوسرے مسلمانوں میں مستقل دو مکتبی قائم ہو گئے دیوبندی اللہ الحمد الرحمی <تصفيق> یہ فرقہ کب وجود میں آیا کہتے ہیں کہ یہ فرقہ بردوی تقریبا بارہ سو ستانوے ہجری کو وجود میں آیا